میں نے دکھایا اس پر حد ہے یہ اپنی کتاب سے دکھائے کہ حد ہے میں نے دکھایا اس پر قید کی تاضیر ہے دونوں پر یہ اپنی کتاب اٹھائے اور کیا متعلق مطلب پنڈی میں نہیں چڑھانا تھا جہاں सर साहब के पास गाड़ी है सर साहब की गाड़ी है नहीं नहीं नहीं بارش یہ ہے ابو میں نے جو مسئلہ ایک فکا حنیشہ سے پیش کیا تھا یعنی کرایے پہ عورت لے کے اس سے بنا کرنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس پر حد نہیں شامی کی بات کرنا کسی دوسرے تیسرے کی بات کرنا بات تو الجھانا ہمیں انگریز کا ایجنٹ کہنا میں ان کو کہوں گا بات ان سے گنا حضرات بات صحیح نہیں ہو سکے گی تم تشنی کرنے کا ماننا یہ ہے کہ عوام کو بات صحیح نہ پہنچ سکے گپلا ہو جائے عام جناب جس طرح شروع سے یہ کام کرتے آئے ہیں اسی ہی طرح ہمارا یہ ڈھپلا جاری رہے میں آج بھی کہتا ہوں میں نے حوالہ پیش کیا جی یہ دیکھیے جناب میرے پاس یہ فتح عالمگیری موجود ہے دیکھئے پتا چل تیسری جلد ہے اس کے اوپر فتابہ قاضی خان ہے جناب عبارت دوبارہ آپ سن لیں کتاب میں درمیان میں رکھ دیتا ہوں آپ دیکھ لیں ماسٹر امین صاحب اور ان کے حواری جتنے بھی پوفے کے مذہب کے پیروکار ہیں میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایمان ابو حلیفہ سے ایسے دانوی کی حد مجھے ثابت کریں چھوڑیے شامی کو کیا حد احتیاط کریں کہ ہم ایمان ابو حلیفہ کے مقدس نہیں ہیں ہم شامی کے مقدد ہیں آئیے میں اس پہ بات کروں گا جب آپ ایمان ابو حلیفہ کے مقدس ہیں آپ کا حق ہے کہ اسی مسئلے کا توڑ یعنی اس مسئلے پر حد جو ہے وہ حد ایمان ابو حنیفہ حنیفات ثابت کرے کہ امام صاحب یہ کہتے ہوں کہ کرایے پر عورت لے کے اگر اس سے کوئی شخص کرے گا تو اس کے اوپر یہ حد لگائی جائے گی یا تعبیر لگائی جائے گی کچھ تو بتائیے بات یہاں پر ماتر صاحب ذہن میں رکھ لیں آپ نے ایسی تلخ باتیں کی ہیں ہمیں انگریز کا ایجنٹ اور انگریز کا کاشتہ پوتا کہا لیکن میں ان دوستوں سے اپیل کروں گا کہ میں کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کروں گا ورنہ ماسٹر مین صاحب آپ کو پتا ہے میں آپ سے زیادہ غیر پارلیمانی لفظ بول سکتا ہوں لیکن اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے مدد کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کروں ورنہ میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں بھائی آپ نے مدینے میں اور مکے میں کیا نقص دیکھا تھا کہ کوفے کو اپنا جاتے ہیڈکوارٹر بنا لیے آپ خاموش رہے خاموش رہے آپ نے کیا دیکھا تھا کہ مدینہ چھوڑ کے آپ نے کوفے کو ہیڈکوارٹر بنایا آپ نے کیا دیکھا تھا اگر خیر القرون کی آپ بات کرتے ہیں تو خیر القرون میں حضرت ایمان حنیفہ کے علاوہ آپ کو اور کوئی آدمی نہ ملا صرف یہی ملے حضرت ابوالفکر آپ کو اچھے نہ لگے حضرت عمر آپ کو اچھے نہ لگے حضرت عثمان آپ کو اچھے نہ لگے جناب علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آجمین آپ کو اچھے نہ لگے آپ ہمارے سامنے کن کی باتیں پیش کرتے ہیں حضیت المادی سے ہمارے لیے جناب میں نے پہلے یہ پہ بات کہی کہ کوئی اس قسم کی بات ہمارے لیے حجت نہیں رہا یہ کہ رابی حدیث بھی تو غیر نبی ہیں میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں راوی حدیث نے جو بات بیان کی اس کی سنگیں موجود ہیں اور آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی ایک مسئلے کی یا جتنے مسائل آپ کی فکا کی کتابوں میں متو ہیں ماسٹر امین میں اگر جلت ہے یہ اپنے ہم تین ہونے کا ثبوت یعنی صنعت حضرت ایران ابو وہ تک پہنچائے ورنہ میں اہل حدیث ہونے کے ناطے سے اپنا ثبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہا ہوں آپ آپ اپنی بات کرتے ہیں میرا تو جناب اصل مسئلہ وہیں پر ہے آپ یہ ثابت کریں جیسا کہ میں نے حوالہ پیش کیا حوالہ دوبارہ حضرات سن لیں یہ دیکھیے فتوا آلمگیری کی تیسری جلد ہے اور اس کے اوپر فتاوا تعلیم <سلام> ہے یہاں سے ملاقات ہوتے حریفہ آپ ابادی کرتا تھا مولانا نے یہ کہا کہ امام ابو ولی سے کرو میں نے امام کا کور جر مختار سام کر دیا ہے بدحق کو وجود میں بتیش سے اس مسئلے کو ہم بتائے لیکن مولوی سب کے سارے ہماری مل کر میں نے مطالبہ پورا کیا مولوی چکچاد سیلفی کہتا ہے میں نے کام کیا میں انگریز کے دور کی پیداوار ہوں سنیے میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا غیر مت مولویوں کی کتابیں پوچھتی یہ مسئلہ تاریخ کا مسئلہ ہے کہ اس کی فرقے کی عمر کتنی ہے مولوی سمچاد نے بار بار یہ ہم پر تان کیا کہ تمہارا مدم پوفے کا ہے پوفا سکھوں کا بتایا ہوا شہر نہیں روپڑیا امرتسر کی طرح گوفا حضرت عمر کا بتایا ہوا شہر حضرت علی کا نام میں چار ہزار مہدیاں گاؤں موجود تھے سوفا وہ شہر ہے امام بخاری کہتے ہیں میں باقی شہروں میں کپل کمار گیا ہوں لیکن حدیث نقل کرنے کے لیے اتنی بار صوفہ میں پہنچا ہوں کہ میں ان کو شمال نہیں کا کر سکا کس نے یہ بتایا تمہارا فرقہ میاں عبدال خالد میاں نظیر کا استاد ہمارے جدید احمد کا وہ لکھا ہے کہ ہمارے اس فرقے کا بانی عبد الحق بنار کی ہے ارے تو بنار تو اگر مدینے کا نام لے لیتا اللہ میں نے تیرے سامنے جو کتاب پیش کی ہے یہ تر مختار یہ مدینے میں لکھی گئی ہے کتاب اور تو ایک کتاب جامع جو کسی جہاں فراہم مدینے میں لکھی ایک کتاب پیش کر جو کسی لاگت نے مکے میں لکھی ہو تمہارا مکے کے ساتھ کیا سلک تمہارا منیے کے ساتھ کیا سلک اور تجھے تاریخ کا کیا بتا امام ابو حنیفا رحمد اللہ نے مکے میں بیٹھ کر چھ سال کتاب رقم کی آآ آآ اور ہماری شرا شرا لکھایا مدرا دھیاری مکے میں لکھے تمہاری کتاب دلی میں لکھی ہے ہماری مسکاط کی شرح بچے نے لکھے تمہاری مسکاط کی شرح انگریز کی کود میں جائیں مبارک پور میں لکھی جائے اور تم مبارک پوری ہو کر مکیا نے بنتے تمہارا موقع ہو تم مارس کے ہو تم روپٹ کے ہو تمہارا بتاو نیلیا دلی میں لکھا گیا تمہارا بتاوا سانیہ امرتسر میں لکھا گیا ہماری زور مختار ندی نے تمہارا شرح نکرا مکہ میں لکھا گیا تمہارا مکے کے ساتھ کیا کرتے ہیں خبردار لوگوں کو ایسا دھوکہ نہ دینا آلیا. اور میں سے چاہتا ہوں اس نے دعوی کیا ہے کہ میں اپنے سے لے کر پیغمبر پارک تک سنت کر سکتا ہوں یہ حدیث کی صنعت کہ جو مستاج ہے اس پر یہ حد ہے یہ اپنے سے لے کر پیغمبر پار تک سنت سے سنا دے اگر نہ سنایا تو جھوٹا ہوا یا نہیں اور یہ قیامت کیا مطلب اور بھائی بہرحان اس نے جو کوفے کے بارے میں کہا کوفے کی توہین کرنا حضر پانی کی توہین ہے بن ابولہ کی توہین ہے گنیمر سانی کی توہین ہے ان سترہ سو سے کی توہین ہے جو وہاں آباد ہوئے میں آپ سے پوچھ ہوں جو مہاجرین مکہ سے جا کر کوفے میں آباد ہوئے وہ مکے والی نماز متعلق میں چھوڑ گئے تھے یا وہی لے کر گئے اور تمہارے روپن میں کتنے چاپا آئے ہیں تمہاری اوسر میں کتنے ہیں کون سیابا کو کیا مانتے ہو یہ ابو شادی میں لکھا ہے کہ چاپا مجھے نہیں کیا کرتے ہیں تھے مجھے چاہبا کے نام بتاؤ کن کن چاپا پر آپ یہ سوگ لگائی ہے اور تو ہے کہ میں ہتھی قرماتی کو نہیں جانتا مجب الما کی وہ کتاب ہے تمہارا بیدان لکھتا ہے میرے سے نہیں کی طرح کہ مجھے خدا نے انہام کیا کہ یہ کتاب لکھو اور میں نے وہ خدا کے انہام سے لکھی اور اس کتاب کے لکھنے میں ابن کامیا کی روح میری مدد کرتی رہی ابن قیمت کی روح میری مدد کرتی رہی مجد کی روح میری مدد کرتی رہی شاہ بریلا کی روح میری مدد کرتی رہی یہ مجمادہ ہے میرے پاس یہ دیکھ لیں میں اس کپڑی کا سفر جو کرتا رہا ہوں چاہتے ہیں الحمد ربی مجھے میرے خدا نے ارحم کیا کیا کہ یہ جو فرقہ جیس پیدا ہوا ہے یہ اتنے مشتد ہیں کہ ان کو اسلام القر کی دویز نہیں اس لیے تم ایک ایسی جامع کتاب لکھو جو ہمارے اہم حدیثوں کے لیے ایک دادتا کلاب بن جائے اس لیے میں نے لکھا اور میں نے اس کو امام بھادی کی طرف منسوخ کیا دیکھیے حضرات کا بادش یہ ہے بات یہ ہوئی ہے شرائط میں بات یہ لکھی ہے کہ یہ پانچ مسئلے بیٹھ جائیں گے کہ یہ پانچ مسئلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں یہ پانچ مسئلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں ہم تو آپ کا ہے کہ آپ یہ سابت کریں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ فلاں حدیث کی روح سے صحیح ہے درست ہے یا پرانے پاک کی فلاں آئٹ سے یہ صحیح ہے درست ہے آپ الٹا چور پوتوال کو ڈانٹے کہ آپ میرے سے جلیل مانگیں آپ یا تو یہ کہیں کہ یہ مسئلہ سیکھا ہم فی کا غلط ہے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے یا اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سے پیش کریں آپ تانے دیں گے بات پڑے گی ورنہ میں بھی کہہ سکتا ہوں سوفا وہ ہے جہاں پر نوازاہ رسول کا خون بہایا گیا حکومتی کی گئی فوفا وہ ہے جہاں سے ہاتھ کی خدا پیدا ہوا فوفا وہ ہے جہاں سے ہنسی خدا پیدا ہوا فوفا وہ ہے کہ جہاں سے شیعہ پیدا ہوئے اگر آپ کو فوفے سے اتنی محبت ہے کہ مکے کے مقابلے میں آپ فوفا لا کے کھڑا کریں میں مدینے کے مقابلے میں فوفے کے بارے میں کہوں گا کہ مدینے میں تو میرے رسول مبارک کی قبر موجود ہے آپ طرح پوچھے میں کسی نبی کی مجھے قبر دکھائی آپ نے ہمیشہ گہرے نبی کی بات کو ہمیشہ غیر نبی کی بات کو آپ نے اہمیت دینے کی کوشش کی حضرات دیکھ لیے موضوع یہ ہے فقہ حنفیہ کا یہ مسئلہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد سلم کی حدیث کے خلاف ہے ان لوگوں کا حق ہے یہ جن حضرات نے مجھے یہ لکھ کے دیے ہیں کہ یہ مسائل کتاب کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہیں ذرا معص اللہ کو اور ان کے حوالیوں کو کہو کہ اس مسئلے کا ثبوت مجھے اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کرے لیکن کس قدر عیاری ہے سوال میرا ہے وہ الٹا میرے اوپر چسپا کیا جا رہا ہے کہ تم ثابت کرو ہم تو اس قسم کی سکا پر میاں مانتے ہی نہیں ہم تو ایسی کتاسیں بیدار ہیں آپ اگر مانتے ہیں تو اس مسئلے کا سبوت انداز کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد پیش کیجیے آپ کا مین صاحب آپ یاد رکھیں آپ ساری عمر بھی لگے इस اس مسئلے کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے میں آج آپ کو یہاں سے اس طرح نہیں نکلنے دوں گا کہ آپ الٹا لینے سے سوال کریں آپ میں اگر صورت ہے آپ میں اگر امام ابو حریفات کی فکا کے لیے کوئی حمیت ہے لائیے وہ حدیث لائیے یہ پاک پات کی وعید جس کے مطابق حضرت امام صاحب کا یہ مسئلہ ہے اور پھر کہوں آپ پوری فیکہ حنفیہ میں سے الزامی طور پر کہہ رہا ہوں اس قسم کے مسئلے کا ثبوت نہ زیادہ کتاب سے پیش کر سکتے ہیں نہ آزاد ضلع کی حفیظ سے پیش کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کے سیدھا ہنفیہ کے اکثر مسائل کا کتاب اللہ اور سنت رسول طور پر کوئی ثبوت نہیں بات تو یہ تھی مسئلہ تو یہ تھا سیدھا سا آپ کیسے دیکھیں جی انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیا اے یہ لو جی حدیث میں لکھا ہے کہ کرائے کے اوپر لے کے اس سے دنا کرنے والے آدمی کے اوپر کوئی حد نہیں بات تو ختم ہو جاتی تھی آپ ہمیں تانے دیں کہ جی یہ یوں ہے یا میں تمام دوستوں سے سامین حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ آپ مادہ امیر کو کہیں کہ اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سے بات ختم ہو جائے گی دوسرے مسئلے پہ بات چلے گی لیکن اگر یہ الدا مجھے کہیں کہ جی آپ یوں بتائیں آپ جہاں بتائیں آپ یہ مسئلہ کریں یہ مولانا بحد المان کی میں آپ کو بتاؤں گا میاں صاحب اگر آپ کو اتنا شوق ہے نا علماء دیوبند یا ہنسی علماء کی باتیں سننے کا میں آپ کے سامنے وہ سارے کوک شاستر کھول کے رکھوں گا طرح آپ ابھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھے اور آپ کے لیے میں وہ ہر غذا فراہم کروں گا جس سے آپ آتی ہیں اور آپ کی کتابوں سے پیش کروں گا لیکن اردو میرا موجود آج بھی وہیں پر موجود ہے اسے پیش کروں گا لیکن حضرات میرا موضوع آج بھی وہیں پر موجود ہے جو اس سے پہلے تھا اور ہمیشہ یہ رہے گا ماتر امین یہ ہماری اس کے معاون پیش کریں کہ پر لے کے عورت بنا کرنے والے آدمی کے کوئی حد نہیں ہے یہ ایک حدیث یا اللہ کی کتاب سے ایک آد پڑھ کے کیوں نہیں دے آپ جا کے پیش کر دیں شمشاد صاحب نے جو بات کہی تھی کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں آج کو قرآن ہی بول گیا نہ کوئی قرآن کی آدمیوں پر آ رہی ہے نہ نبی کی حدیث من پر آ رہی ہے कहा देखो नदीने में देखो कहते हैं नदीने में हम पैगम्बरबाग अरादाबाद मौजूद है खबर सूबे में, की में किसी की खबर दिखाओ पह किसी नदी की खबर दिखाओ तालीबाग में पूछताओ रोपुर में कितनी नदियों की खबरें हैं बनारस में कितने नदियों की खबरें हैं नारूंग में कितने नदियों की खबरें हैं पिंडी में कितने नदी की खबरें हैं पानी के साथ में कितनी नदी खबरें हैं और सुनो اللہ کے پیغمبر کا روزہ آج اگر آج مدینہ میں معبود ہے تو متین کی حفاظت یہ تمہاری ارد الجادی میں لکھا ہے کہ جس دن ہمارا بد چلا ہم اس کو گرا کر مٹی کے برابر کھاتے گے تم کیسے گستاخ نام لیتے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد اللہ اور پھر یہ کہا کہ دیکھو جی نواز رسول کو وہاں اعلان کیا گیا یزید کتاب نام بنایا کارتیوں کا بھائی جزیر کام تھا وہ خدا کا منکر نہیں تھا نبی کا منکر نہیں تھا اماموں کا منکر تھا تمہارے سے تمہیں پہچانا نہیں کارسی امام براہک کا منقطب ہے کرے گا تو اپنا نظر تلاش کر رہا ہے کہ سر اب خود کو ہی بن چکا ہے دنیا بار دنیا بکا ہنفی اور کوئی بھی ہو اس کے لڑائی چار ہیں کتاب اللہ رسول سن کر بولنا امداد امتحان بکا ہنپی کے مثال چار درائف سے قرآن کی مثال آئین قانون آئین و قانون کی ہے مریض کی مثال قانون سارسمتی کی تجرحات کی ہے اور انتہا کے انسان چیف جسٹس کے فیصلہ کیا ہے اور اجتماع کے انسان خود بین سپریم کورٹ کے جیسے کوئی ملزم اس کو یہ حق نہیں کہ چیف جسٹس پر گرا کرے ورنہ تو اہلی عدالت کا مسئلہ ہے یہ چٹ جو مدینے سے حصہ رکھے نہ مدد سے حصہ رکھے نہ پندرہ سو لوگوں سے اس کا رکھے دین اور مجھتا حدیث پر چیلنج کرے اور پھر ایک آئے سے بھی اس مسلے کو اپنا غلط واپس نہیں کر سکتا تو کو بنا کا ہے اگر تجھے کان آتا ہے تو کون بنا اگر تجھے حدیث آتی ہے انہیں بڑی جلد سے کہا تھا کہ میں اپنے سے لے کر پیغمبر پارک کرنا سنا ارے چناؤ اسی لیے جیس کی سنت کہ مسترہ کے بارے میں حضرت میں کیا پوری سرسرا جھوٹا سب ہو چکا ہے سامنے تیرا ہی اچھا ہو رہا ہے اور ہمارے سامنے قرآن آتا ہو نہ ان کو حدیث آتی ہو نہ ان کو سنت آتی ہو کیا کہتے میں یہ بات سکتا ہوں سنت کبھی نبی ہوں گا یا تم نے اونچ سے اعتماد اٹھا دیا اور خاص ان سے آپا سے جو کھوتے آباد ہوئے ان کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں روحے کو برا کر رہا ہے آخری سیار کو تجربہ کے لیے تیار نہیں ہنند بالوکیہ میں مسلم کرنے کے لیے تیار نہیں تو تیری چندوں میں اور کون سے رابطی ہوں ان رابیوں کو ذرا میرے سب نے دھیان دکھا میں دیکھوں کہ تیرے پاس کون سے رابطی چھوٹے بیٹھے ہیں ارے ہو کر کیا مجھے یہ گیت آتی ہے مجھے قرآن آتا ہے اور ایک نہ آخر یہ کیا ہو گیا تجھے دنیا سن رہی ہے کہ آج تیری زبان گنگ ہو چکی ہے اور نہ آ سکتا ہے میں پوری دورت سے کہتا ہوں دیکھو میں نے بتایا تھا مست کے بارے میں آلمگیری میں قید کی سزا نکلی ہے یہ اپنی کسی کتاب سے دکھائے کہ قید کی سزا ہے یا نہیں ہے اس کو تو مسئلہ بھی نہیں آ سکتا میں نے کہا تھا کہ اسے سخت سزا دی جائے گی میں yeah. نے اپنی کتاب سے دکھایا یہ <laughs> سارے مل کر اپنی کسی کتاب سے اس کی سزا نہیں دکھا سکتی بہرحال پہلے ہی مسئلے پر اس میں تو تین جھوٹ بولے وہ ان جھوٹوں کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا میں مولوی سبزاد سے کہتا ہوں کہ سوامی دیا جھوٹا ضرور تھا لیکن ایک حوالے میں تین جھوٹ نہیں بولتا غلام کا دیا نے پندرہ سو تک تھا میں پانچ جھوٹ بولے جھوٹ بولے اور ایک دوسرے سے اور زیادہ جب میں پوچھ رہا ہوں اپنا ٹائم دے گیا نا ایک ملک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 توجہ فرمائیے بات یہ ہوئی تھی یہ دیکھیے شرائط جو لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ پڑھ لیں یہ جناب مولانا یہاں علی حسین صاحب ہیں نیازی صاحب گواں ہیں انہوں نے مجھے لکھ کے دیا کہ حضرت امام ابو حنیفا کے تمام مسائل اختیار کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہیں لہٰذا یہ پانچ مسائل بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یہ پاس مسائل بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں ماسٹر امین صاحب جس قدر مرضی آپ مجھے مشتعل کرنے کی باتیں کریں میں مشتعل نہیں ہوں آپ کی باتوں کے انصافی جواب نہیں دوں گا میرا دعویٰ وہی کا وہی ہے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ عوام اس قدر باشعور ہیں وہ میری بھی بات سمجھ رہے ہیں آپ کی بھی سمجھ رہے ہیں آپ میں اگر دم خم ہے جو دعوی لکھے نیازی صاحب نے اور ان کے حوالیوں نے مجھے دیا کہ یہ مسائل قرآن و حدیث کے مخالف ہیں آپ ثابت کر دیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں آپ جناب یہ ثابت کر دیں آپ چپ رہے ہیں جی آپ اس قسم کی مانچر مین صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو جس طرح جس طرح بند کیا ہوا ہے نا ہارن گھوم گیا آپ کو جب آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا میں آپ دیکھیں میری بات میں میرا مسئلہ میرے بھائیوں دوستوں وہی ہے میں کوئی انسانی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں نے ایک مسئلہ فکا حنفیہ سے پیش کیا یہ ثابت کر دیں کہ حضرت ایمان ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ فلاں قرآن کی آئے اور فلاں حدیث کے مطابق ہیں ورنہ یہ تسلیم کریں کہ سکا حفیہ کے مسائل جس طرح کہ میرا دعو ہے مسائل ہے میں سے اکثر وہ پیش آئے قرآن حدیث کے مقابلے ہیں اگر آپ نے دمخم ہے میرے سے آپ کس زمین کا مطالبہ کرتے ہیں حضرات سر اور کیجیے کہ میں نے مسئلہ کا پیش کیا حق آپ کا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کے مطابق ہے بات ختم ہو جائے گی آپ الٹا مجھے کہیں آپ الٹا مجھے کہ تم نے ایک حدیث نہیں پڑھائی تم نے قرآن نہیں پڑا تم نے خدا چیز نہیں پڑھی آخر آپ کے دیکھے میں نے تو لوگوں کو نمونہ دکھانے کے لیے پانچ مسئلے پیش کیے ایک مسئلہ جناب آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیل سے آپ پیش کرتے حضرات